اسا و مصاب صور اللہ اس فصل کی اخیر میں خلاصہ بتانا چاہتے ہیں سب سے پہلا نقطہ تھا دینی محرومی دینی اعتبار سے مسلمانوں کی دوری دوسرا نقطہ تھا دنیاوی محرومی, دنیاوی محرومی دنیاوی اعتبار سے مسلمانوں کی غربت اور تیسرا نقطہ یہ تھا کہ کفار کا قبضہ مسلمانوں کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر اب خلاصہ استاد بیان کر رہے ہیں کہ جب سے عثمانی خلافت ختم ہوئی ہے رسمی طور پر سرکاری طور پر تین مارچ انیس سو چوبیس میں عثمانی خلافت کا سقوط ہوا ہے اگرچہ انیس سو نو میں سلطان عبد الحمید صاحب حکومت سے ہٹا لیے گئے تھے تو اس وقت سے لے کر ستر سال کے اندر کیا کچھ ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ سب سے پہلے تو خلافت ختم ہوئی پھر اس کے بعد سلیبیوں کے قبضے میں مسلمانوں کے ممالک کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں تبدیل کیا گیا پھر اس کے بعد مستقل حکومت وجود میں آئی جس کے لئے ہر سال ہر ملک میں جشن آزادی منایا جاتا ہے کہ آزاد ہوئے ہیں دین سے آزاد ہوئے ہیں آداب و اخلاق سے آزاد ہوئے ہیں تمام اچھی باتوں سے آزاد ہو چکے ہیں حتیٰ کہ کفار کا یہ قبضہ اس وقت عروج کو پہنچا جب سوویت یونین ختم ہو گیا سوویت یونین ختم ہو گیا اور پوری دنیا میں ایک امریکہ رہ گیا امریکہ اور اس کے دوست نیٹو والے پھر انہوں نے النظام عالمی الجدید نیو ورلڈ آرڈر نیا عالمی نظام اس کا اعلان کر دیا اور اس کی ابتدا انیس سو اکانوے سے ہوتی ہے اور آج تک یہی حال ہے بات سمجھ رہی ہے مسلمانوں کے ممالک کی اور پوری دنیا کی تاریخی ہے خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی مسلمان ممالک کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا پھر مستقل حکومتیں آ گئیں پھر سوویت یونین کا خاتمہ ہوا اور اب پوری دنیا کا تھانے دار امریکہ ہے اور اس کے یورپی چمچے ہیں اس وقت یہ حال ہے استاد ابو مصعب سوری حفظہ اللہ فرما رہے ہیں کانہ مین المفروت یقاد لک هذه الہیا رات حملۃ السلام من حراسومن العلما ودعت و ماسمیا بجماعت صحوۃ الاسلامیہ و کہ ضروری تو یہ تھا کہ ان تمام پستیوں کے خلاف امت جو تنزلی کی طرف جا رہی ہے اس کے خلاف اسلام کے علمبردار کھڑے ہوتے علماء اور داعی حضرات کھڑے ہوتے جنہیں اسلامی انقلابی تحریکیں کہا جاتا ہے اور جہادی تحریکے کہا جاتا ہے یہ سب کھڑے ہوتے اور اپنا کردار ادا کرتے لیکن استاذ کہہ رہے ہیں جیسے کہ ہم آگے فصلوں میں بیان کریں گے خصوصی طور پر پانچویں فصل چھٹی فصل اور ساتویں فصل میں کہ ایسا نہیں ہو سکا انیس سو سے دو ہزار تک ان چالیس سالوں میں مسلمان امت نے بہت بڑی مصیبت اٹھائی ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ دینی ڈھانچہ جو اہل سنت والجماعت کی طرف منسوب ہے اہل سنت والجماعت کی طرف منسوب اس دینی ڈھانچے کے اکثر علماء نے تمام مسلمان ممالک میں جو کردار ادا کیا وہ دو قسم کا ہے ایک کردار ان کا یہ ہے کہ وہ اپنے حاکموں کے ساتھ مل کر منافقت کرتے رہے اور دین کے بارے میں اپنی خیانتوں کو جائز قرار دینے کے لیے مختلف قسم کی تعویلات کا سہارا لیتے رہے اور نئے آنے والے جو ایجنٹ ہیں ان کی غلامی میں وہ مصروف ہو گئے یہ پہلا طبقہ ہے اور دوسرا طبقہ جو ہے اس نے سیاست سے دوری اختیار کر لی کہ حکومت میں نواز شریف آیا یا زرداری آیا ہے، بے نظر آیا ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں یہ اپنے آپ کو عاجز سمجھتے ہیں یہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے کہ ہم نہیں کر سکتے کچھ بھی امر بال معروف نہیں عن منکر اور فاسق ظالم کافر بادشاہوں کے سامنے کلمہ حق کہنے کی ذمہ داری سے یہ اپنے آپ کو فارغ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے اور اس کے لیے بھی یہ مختلف قسم کی تعویلات کا سہارا لیتے ہیں اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے رہی وہ تحریکیں جنہیں اسلامی انقلابی تحریکیں کہا جاتا ہے یہ خلافت عثمانیہ کے سقوط کے تھوڑی سی مدت کے بعد ان میں بھی بہت زیادہ تبدیلی آ گئی شعر تو ہے لیکن پنجے اس کے نہیں ہیں مقلمت الاظافر اور ان کے ناخن نہیں ہیں اور یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں اچھی نیت سے کھڑے ہوئے یہ لوگ لیکن بعد میں یہ سیاسی جماعتوں میں بدل گئے مختلف قسم کی پارٹیوں میں بدل گئے اور ان کے نام جو ہے اسلامی ہے مسلم لیگ کو آپ دیکھیں نام دیکھو اس کا نام اسلامی ہے اور کام کو آپ دیکھیں نوود اور بہت ساری اسلامک ڈیموکریٹ پارٹیاں اسلامی جمہوری پارٹیاں سبحان اللہ اسلامی سود نام اسلام کا ہے لیکن یہ پارٹیاں جو ہیں اصل مقاصد سے اصل اہداف سے اپنے پروگرام سے اور ان کے جو سابقین مؤسسین رحمحم اللہ تھے جنہوں نے بنیاد رکھی ہے ان کے افکار و نظریات سے بہت پیچھے چلے گئے مثال کے طور پر اخوان المسلمون کی مثال ہم دیں گے جو کہ خلافت عثمانیہ کے بعد تمام تحریکوں کی ماں ہے ٹھیک ہے حسن البنا رحمہ اللہ سید قطب شہید رحمہ اللہ ان لوگوں نے اس تحریک کو اٹھایا ہے پوری دنیا میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد دوبارہ سے مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے انہوں نے کوششیں کی ہیں اور ان کا اس وقت جو منگرام تھا جو ان کا شعر تھا وہ کیا تھا اللہ غایتنا اللہ ہمارا مقصد ہے والرسول رسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر و رہنما ہے ول قرآن و اور قرآن ہمارا دستور ہے والجہاد جہاد اور جہاد ہمارا راستہ ہے و فی سبیل اللہ اسما امانینا اور اللہ کی راہ میں موت یہ ہماری سب سے بڑی آرزو ہے لیکن یہ نعرہ تبدیل ہو گیا اور اس طرح ہو گیا البرلمان وغیرت ہوا پارلیمنٹ ان کا مقصد ہے وہ ڈیموکراتی تو اور ڈیموکریسی ان کا نمونہ ہے والدستور العلمانی العلم یو دستور و ہی قسم اور سیکولر ازم ان کا قانون ہے اور اس کے لیے وہ حلف اٹھاتے ہیں والانتخابات انتخابات اور الیکشن اور انتخابات ان کا راستہ ہے والفوز الفز في فی حکومت الکفری عصم امنیہ اور کفار کی حکومتوں میں سیٹوں کا جیتنا اور کرسیوں کا جیتنا ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے اور جو سلف صالحین کے عقیدے کی طرف لے جانے والی تحریکیں ہیں ان میں سے بھی اکثر بحث مباحثوں میں اور بدعتوں کے خلاف مناظروں میں قبر پرستی اور مردے پرستی وغیرہ کے خلاف مصروف رہتے ہیں جسے کہ بعض اکابرین نے کہا ہے کہ شرک القبور کے خلاف تو مصروف ہیں لیکن شرک القصور محلات میں جو شرک ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کرتے شرک الاموات کے مسائل پر تو بہت ان کی خدمات ہیں اللہ قبول کرے لیکن شرک الاحیاء کے سلسلے میں ان کی خدمات کافی نہیں ہیں بلکہ ان میں سے بہت سارے لوگوں کے اندر مرزیا کا عقیدہ زور پکڑ چکا ہے اور مرزیا کے عقیدے کے بارے میں آپ کو معلوم ہے دین ان یوجب الملک کہ وہ ایک ایسا دین ہے جو کہ بادشاہوں کو پسند ہے چاہے حکومت پر کوئی بھی ہو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے ان باتوں کی غیر شریع امیروں کو شریع قرار دیتے ہیں اور ان کی مخالفت کرنے والوں کے خلاف وہ صف میں ہوتے ہیں اور پارلیمنٹ میں بھی تھوڑا بہت حصہ لینے کے لیے وہ کوششوں میں مصروف رہتے ہیں ام الجماعت الاصلاحیہ و صوفیہ و رہی اصلاحی جماعتیں صوفی جماعتیں اور تبلیغی جماعتیں فقد ازدا تد آبسی و بڑنان عن واقع المسلمین تو ان کے اندر تو بے فائدہ کاموں اور مسلمانوں کے حقیق حالات سے دوری بہت زیادہ ہے بس ان کے اپنے نمبر ہیں بس وہ اسی میں رہتے ہیں مسلمانوں کے حالات کہاں سے کہاں چلے گئے ان کو اس کو کوئی احساس نہیں ہے جو ان کا نصاب سو سال پہلے تھا وہ آج بھی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے مسلمانوں کے حالات کے مطابق نہیں ہے ان کے کام جہادی حضرات اور ان کی تنظیمیں عرب ممالک میں اور مسلمان ممالک میں فقط ابلت بلا ان تو انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے بہت آزمائشوں سے یہ گزرے ہیں اور نوے کی دہائی سے انہوں نے مکمل اپنی طاقت کو استعمال کیا ہے اور مختلف قسم کی اسلامی تحریکوں سیاسی اصلاحی صوفی تبلیغی ان کی طرف سے امداد نہ ملنے کے باوجود انہوں نے قربانیاں دی ہیں اور مسلمان امت کا عمومی طور پر ترک جہاد بیکار مشغلوں میں مصروف ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے کام کو نہیں چھوڑا تو دشمن کو بھی یہ الگ سے مل گئے دشمن کے لئے بھی یہ لوگ لقمہ بن گئے اس لیے کہ انقلابی تحریکیں چاہے سیاسی ہوں غیر سیاسی ہوں وہ ان کی مدد نہیں کرتے تو یہ میدان میں اکیلے رہ گئے اور دشمن نے ان کو شکار کیا اور انہوں نے اپنے نام شہیدوں کے رجسٹروں میں اسیروں کے رجسٹروں میں اور اللہ تعالی کے خاطر در بدر پھرنے والوں کے رجسٹروں میں لکھوایا اصحاب الاخدود کی ایک نئی نسل کے طور پر دنیا میں سامنے آئے کہ وہ مظلوم مسلمان ظلم و ستم کی کھائیوں میں اور خندقوں میں پھینکے گئے اور امت کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے امت اس وقت ایک ایسی حالت میں ہے کہ امت کی اکثریت اللہ تعالیٰ کو بلا چکی ہے اللہ تعالی کو فراموش کر چکی ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا آپ بھلا دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو فراموش کر چکے ہیں اس وقت اور ان کی زندگی جو ہے برباد ہو چکی ہے نس اللہ ف انصاہم کہ انہوں نے اللہ کو بلایا تو اللہ تعالی نے ان کو اپنا آپ فراموش کروا دیا کہ وہ آج اپنے آپ کو بھول چکے ہیں کہ میں کون تھا مسلمان کی اولاد یہ بھول چکی ہے کہ میں مسلمان ہوں کہتے تو سب ہیں